بدلا ہوں سو جو کوئی آدمی بدل دے ہوں اس کو کس چیز کو وسیعت کو بدل دے بعدہ اس کے بعد کہ ماں سمے جو کچھ کے وہ سن چکا ہے یعنی اپنے کانوں سے وسیعت سن دی اس نے اب وہ اس میں تبدیلی کرتا ہے ایک آدمی یہ یہ کہ بہت سونے سن لی ہے اور وہ لوگ سب مل کے اس میں تبدیلی کرتے ہیں کسی کا حق مارتے ہیں ون تھرڈ کے متعلق یا کچھ بھی کرتے ہیں یا والدین کے متعلق اس نے کہا کہ مشرق والدین ہیں ان کے ساتھ اس سے سلوک کیا جائے یا کوئی بھی صورت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے والدین کو کہ اجزا کو کہ میرے پیسے شریعت کے مطابق خرچ کرنا اب کوئی بھی اسے تبدیل کرتا ہے پنما سب ولا شک و شبہ اسمہ اس تبدیلی کا گنا اسمہ۔ اس کا گناہ یعنی اس تبدیلی کا گنا الزینہ ان لوگوں پر پڑے گا جو ہو جو اسے تبدیل کرتے ہیں. نہ مرنے والا گناہ گار ہے اور نہ ہی جس کے لیے وسیعت ہوئی ہے وہ گناہ گار ہے بلکہ جن لوگوں نے اس کی وسیعت کو تبدیل کیا ہے وہ گناہگار گار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا اور بوڑھیا 90 سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آخری وقت میں اپنے آپ کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں ارض کیا گیا کیسے آپ نے فرمایا جب وہ وسیعت میں کسی کا حق مار دیتے بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کی بجائے وہ خود اس کی تقسیم کر لیتے ہیں تو وہ جب حق مار دے گا کسی کا تو وہ اللہ کے اس پہ بڑی گرفت ہے پا انما اسمو اللہ جو بد دے فرمایا اس تبدیلی کا گناہ ان لوگوں کے ذمے جو اسے تبدیل کرتے ہیں ان اللہ سمل اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے یعنی وہ جو وصیتیں اس وقت ہو رہی تھیں جو کچھ میت نے کہا تھا جو کچھ سننے والوں کو اس نے سنایا تھا اللہ بھی سن رہا تھا علیم اور اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا اور کن لوگوں نے اس وصیت میں تبدیلی کر دی ہے اللہ ایک ایک چیز سے باخبر ہے اس لیے تم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے اگر وصیت کو تبدیل کرو